وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جانیں اور تاکہ ہم تم سے متعلق خبروں کو آزمائیں اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہیں جہاد کرنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور دیگر اوامر و نواہی کا حکم دے کر آزمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ کس نے اخلاص کے ساتھ ہماری راہ میں جہاد کیا ہے اور صبر و ثبات قدمی کا ثبوت دیا ہے اور کون ان احکام سے تنگ دل ہوا ہے اور تمہارے اقوال و اعمال سے متعلق جو صحیح خبریں ہیں ہم انہیں ظاہر کریں گے تاکہ لوگ جان لیں کہ کس نے ہمارے عوامر کا پاس رکھا ہے اور کس نے نافرمانی کی ہے